صورت الناس مکی ہے یا پھر دوسری روایت کے مطابق مدنی ہے اور تیسری روایت کے مطابق اس کا نزول مکے میں بھی ہوا اور مدینے میں بھی ہوا اللہ تعالی اس کی حقیقت کو زیادہ جانتا ہے اس میں چھ آیتیں ہیں بسم اللہ واشیم ال محبو آ فرمائیے آعوذو. میں پناہ مانگتا ہوں میں حب ناس لوگوں کے رب کی جب رب کی پناہ میں چلے گئے تو کوئی کیا نقصان پہنچائے گا ملک الناس وہ رب جو لوگوں کا بادشاہ ہے علاح الناس جو لوگوں کا معبود ہے من شر الوسواس خن ناس خناس شیطان کے وسوسوں کے شر سے میں رب کی پناہ مانگتا ہوں خناس اس شیطان کو کہتے ہیں جو دل میں چھپ کر خون میں دوڑ کر وسوسوں اور برے خیالات کا شکار کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اللذی صدور الناس یہ وہ بدبخت شیطان ہے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے دیتا ہے منل جنتی ون ناس میں سے یہ شیطان ہو یا انسانوں میں سے میں دونوں سے پناہ مانگتا ہوں شیطان کی دو قسمیں ہیں ہر سرکش جن شیطان ہے اور ہر سرکش انسان وہ بھی شیطان ہے جو خود بھی گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہے دوسروں کو بھی گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے عقائد خراب کر رہا ہے کفر کی طرف یہودیت عیسائیت کی طرف لے جا رہا ہے وہ انسانی شیتان ہے اللہ تعالیٰ انسانی شیطانوں سے بھی بچائے اور جدات میں جو شیطان ہیں ان سے بھی محفوظ فرمائے